علحمد للّہ وسلام علّہ رسول اللہ ولیٰ علیہ وصحب اجمعین اما بعد فاعوذ اللہ من شیطان یابنی اِسر عیلدرو نعمتی اللّی عنّت علیکم وَّّنی فضل تو کم العالمین وطقو یوم اللہ نفس عن النفسن شعیم ولا يقبل المنحا عدلم ولا تنفََََََََََحاء شفا ولام يونسرون يا بنى اصرا لدرو نعمتى الطيى عنامت عليكم اے بنى اسرائيل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے نعمت کی تم پر و عی فت اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو العالمین جہنوں پر وطو اور ڈرو یومً اس دن سے لا تجزی کہ نہیں کفایت کرے گا نفس کوئی نفس عن نفس کسی نفس سے شعی کچھ بھی ولا یق بالو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے عادل کوئی فدیہ ولا تنفََہ شفا اور نہ ہی فائدہ دے گی اس کو کوئی سفارش ولا ہمسرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے یہ دونوں آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروائے ہیں اور پھر ان کے رویے بیان کیے ہیں ان کے انکار کے رویے شریعت سے اختلاف نبیوں سے اختلاف اللہ سے دشمنی فرشتوں سے دشمنی نبیوں سے دشمنی شریعتوں سے دشمنی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ان چیزوں کا تذکرہ پچھلی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہو چکا ہے اب پھر چونکہ ایک اہم موضوع بیان ہونے والا ہے اگلی آیات میں اور وہ یہ ہے کہ تم بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے پاس رکھ کے شکر نہیں ادا کر سکے اور نافرمانیوں میں حد سے تم گزرے اب اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے فضیلت عطا فرما رہا ہے ذمہ داریاں عطا فرما رہا ہے امامت ان کو دے رہا ہے جی تو اللہ تعالی نے اب تمہاری بجائے دوسرے لوگوں کو منتخب کر لیا ہے اور تم چونکہ اپنی مخالفتوں کی وجہ سے دشمنیوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے نا اہل ہو چکے ہو تو اب بھی تم سنبھل جاؤ وہ پہلے رویے اختیار کرنے کی بجائے اب تم اپنی اصلاح کر لو اس میں دعوت ہے کہ اللہ تعالی جس کو قیادت سونپنے والا ہے اللہ تعالی جن کو منتخب کرنے والا ہے جن کو امامت سے سرفراز کرنے والا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے آخرت کا ڈر ہے ہاں جی تو پھر تمہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے نافرمانی کے رویے ترک کر دینے چاہیے اس وجہ سے دوبارہ وہی الفاظ وہی انداز وہی دعوت دوبارہ سے پیش کی گئی ہے کہ آنے والی آیات کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر و اضب ابراہیم رب کل مات امام قالم منظریتی قالدین و اور جب آزمایا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو رب ان کے رب نے بکل ماتن چند کلموں کے ساتھ فاتم پس پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کالا تو اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلوں کا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لنا سے لوگوں کے لیے امام آ امام ابراہیم علیہ السلام نے بمن زریتی اور میری اولاد میں سے قالا اللہ نے فرمایا لا یعنی لو نہیں پہنچے گا احدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو تو اللہ تعالی نے اس مقام پر ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے چونکہ آگے ذکر امامت کا چل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دنیا کی قیادت سونپی جا رہی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا امامت عطا فرمائی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری فرمایا تو یہ شخصیت تھے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام لیکن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امامت کا مقام عطا فرمایا اس سے پہلے ان کی اطاعت کو دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا ان کی اطاعت کتنی زبردست تھی فرما پرداری کا کیا معیار تھا اور پھر بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ امامتیں اطاعت اور فرما پرداری سے ملتی ہیں اور یہ قائم بھی قوموں امتوں کے اندر فرما پرداری کے ساتھ رہتی ہیں اگر نافرمانی کے رویے اختیار کیے جائیں تو امامتیں چھن جاتی ہیں قیادتیں بدل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے یعنی ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امامت عطا فرمائی دنیا کی قیادت ان کو دی تو کس بنیاد پر دی و عزت ابراہیم رب کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ ان کو آزمایا اور انہوں نے ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا فات تو انہوں نے پورا کیا ان کو یعنی ان کلمات کو کلمات سے کیا مراد ہے اس میں مختلف تفاصیر ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں اور مختلف مشقتیں پیش کی ان کے سامنے باپ سے مقابلہ ہوا اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیا قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کی دشمنی فنحم ابلی اللہ رب العالمین ان کی دشمنی اللہ رب العالمین کے لیے قبول کر لی سارے سہارے ختم ہو گئے پرواہ نہیں کی اور اسی طریقے سے آگ میں ڈال دیے گئے اللہ اکبر کتنی بڑی آزمائش تھی پھر نمرود کے دربار میں جا کے کھڑے ہو گئے کتنا زبردست انداز ہے ان کو دعوت پیش کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی مداحنت نہیں ہے بالکل سیدھا سیدھا اس کی اس کی خدائی کی نفی کرنا اس کے منہ پر اور سچے رب کی دعوت اس کو پیش کرنا اللہ کی توحید کی دعوت کو پیش کرنا یہ کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے کتنا بڑا امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پاس کیا جو دعوت اللہ تعالیٰ نے ذمے لگائی تھی کس طریقے سے ان کو پیش کیا اور پھر ہجرت کا حکم ہوا ہجرت کی ہجرت کی مشقت پھر آگے سبحان اللہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا چلا گیا وہاں وہاں منتقل ہوتے چلے گئے کسی خاص علاقے اور زمین کو مسئلہ نہیں بنایا یہ مادر وطن کیا ہوتی ہے ہاں جی اور ان کے ساتھ انسانوں کی جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں ہاں جی باپ دادا کی زمینیں ہوتی ہیں یہ علاقے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام پیش کرتے ہی چلے گئے اللہ اکبر پھر جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو پھر اللہ تعالی کے حکم سے وادی غیر زرع ان ان کے اندر ان کو چھوڑ کے آئے نیب اب بچے کو اس کی ماں کو اپنے سے اتنا دور کر دینا کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو بھی انہوں نے پورا کر لیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا قربان کرنے کا حکم دیا کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلات نے کوئی پسو پیش نہیں کیا جا کر بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا انہوں نے تو اپنی طرف سے ذبح کر دیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر مڈا قربان کروا دیا لیکن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے تو اپنے بیٹے کو لٹا کر قربانی کی دی نا اس میں ان کی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے انہوں نے اس آزمائش کو بھی پورا کر کے دکھایا اللہ حکر تو یہ آزمائشیں آزمائشیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی پوری زندگی آزمائشیں امتحانات اور ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کسی معاملے میں انکار نہیں جب لوگوں کو قیادت ملتی ہے قوموں کو قیادت ملتی ہے امامت کا منصب ملتا ہے اور اللہ تعالی خوش ہو کر یعنی لوگوں کو یہ منصب دیتے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کا یہ معیار قائم کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ کہتے بس اس کو پورا کرنا ہے جو آزمائش آ جائے اس میں پورا اترنا ہے ہر امتحان کو ہاں بس پاس کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بس کوئی کام کرتے چلے جانا ہے یہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا ایک خلاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات جو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو بطور آزمائش پیش کیے تھے حکم دیے تھے اور آپ نے ان کو پورا کر کے دکھایا یا تو اس سے یہ براد ہے یا پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ شریع احکامات دیے تھے ہاں جی ان احکامات پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ختنہ ختنہ کی سنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے ختنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں اپنا ختنہ کیا یعنی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں پھر اسی طریقے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ اور احکام مونچھے ترشوانا جی زیر بال کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا کلی کرنا یہ مختلف احکام تھے جو ابراہیم علیہ السلاطلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شریعتوں کے اندر اس طریقے سے یہ احکام نہیں دیے گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یہ حکم دیے گئے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے اوپر عمل کیا یہ تفسیر بھی کی گئی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سب کو اگر جمع کیا جائے کہ شیخ محمد بن صالح صالحسمین نے بہت خوبصورت بات اس جگہ پر فرمائی ہے فرماتے ہیں کلمات کبھی شرعی ہوتے ہیں کہ شریع احکام اس سے مراد یہ کلمات ہیں اور کچھ کلمات حرق عادت چیزیں ہوتی ہیں سمجھا گئی ہے معمول سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالی نے ساری چیزیں جمع کر دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حکم آیا ہے وہ بوجل تھا مشکل تھا بہت بڑا امتحان تھا یا عام حکم تھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اطاعت میں کسی جگہ پر کمی نہیں کی بس یہ یہ ان کا کمال ہے کوئی بڑا حکم آیا اس کو بھی پورا کر دیا کوئی عام حکم آیا اس کو بھی پورا کر دیا تو یہ اطاعت فرما برداری اور مسلسل رویہ اطاعت والا اللہ تعالی اس رویے کو اطاعت کی اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ کلمات سے جو بھی مراد ہے جو کچھ بھی ان کو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا جی اس کو پورا کر کے دکھایا جیسے اللہ کا منشا تھا جیسے اللہ کو پسند تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہی سارے کام کر کے دکھا دیے تو ساری تفسیریں اس کے اندر جمع کر لینی چاہیے شریع کام بھی اور باقی آزمائشیں بھی سب کو جمع کرو تعلیمات سے یہ سب کچھ ہی مراد ہے اور مقصود ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی اطاعت کو بیان کرنا ہے اور کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا ہوتا تھا اور کس قدر تیار رہتے تھے تیار رہتے اس قال لہو رب اسلم کال اسلم تو اے ابراہیم فرما بردار ہو جا یا اللہ میں فرما بردار ہو ہوگئے کوئی بہانہ نہیں ہے کوئی دیر نہیں ہے کوئی یہ وضاحت کیا ہے وہ وضاحت کیا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے جی ان کو حکم ملتا وہ آگے سوالات کر کر کے بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح بچنے کی کوئی شکل مل جائے ہاں جی کوئی ایسی چیز نہیں فرما برداری اس کو کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا تم اپنی اطاعت کو دیکھو اور اپنے باپ ابراہیم کی اطاعت کو دیکھو دیکھو نا ان کو بھی بنی اسرائیل کو بھی اگر فضیلت ملی برتری ملی قوموں کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو بلند مقام عطا کیا تو وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہی ایک سلسلہ تھا نا بنی سرائی بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے تو ان کو بھی اگر یہ سب کچھ ملا تو اسی تاریخ کے ایک تسلسل کے اندر ملا لیکن یہ ظالم اس مقام کو سنبھال نہ سکے اپنی امامت اور قیادت کو نافرمانیوں کی وجہ سے کھو بیٹھے اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غیظ و قذب کا شکار ہو گئے اللہ تعالی کی لانتیں ان کے اوپر برسی تو ان کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا رویہ سمجھایا جا رہا ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اطاعت سمجھائی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے جن کو اب پری اسرائیل کی بجائے اللہ تعالی امامت سونپ رہا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد یعنی محمد کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب اس کو وہ قیادت مل رہی ہے ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ امامتیں اور قیادتیں ملتی کس بنیاد پر ہیں اور ان کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا کی اطاعت کے معیار کو قائم رکھو گے تو یہ قیادت امامتیں تمہارے پاس بھی رہیں گی اور اگر تم بھی نہیں رکھو گے تو تم سے بھی چھن جائیں گے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو ان کی غلطیاں یاد دلائی جا رہی ہے امت محمد کو احساس دلایا جا رہا ہے ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے یہ باتیں کہہ کے اللہ اکبر فرمایا جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کے تمام احکام کو اپنے عمل کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ مکمل کر دیا وہ کالا جا کالن سے امام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام ہاں اب دنیا میں دنیا میں تمام لوگوں میں امامت آپ کی چلے گی دینی قیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ پتا ضروری نبو نبوہ کتاب دونوں چیزیں ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی یہ نبوت کتاب شریعت سبحان اللہ امامت کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان چیزوں کا پورا احساس کیا جائے کہ نبیوں کی تعلیمات کتابوں شریعتوں کی تعلیمات ان کے اوپر عمل پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر امامت دیتا ہے قیادت دیتا ہے برتری دیتا ہے ان عامات سے نوازتا ہے دنیا میں یہ امامت جو ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے دنیا سے ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیتا ہے دنیا میں مسلمانوں کو امامت خلافت قوت حکومت غلبہ یہ ساری چیزیں یہ بھی نبوت اور کتاب سے متعلق ہے اللہ اکبر قالا و من ضرتی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت قائم رہے گی سبحان اللہ یہاں بہت بڑا لکتا ہے ابراہیم علیہ السلام تو کو تو مل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے اولاد کی فکر ہے ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے کس بات کی فکر کہ یہ کھائے اچھا یہ دنیا میں عیاشیاں کرے اس کو تکلیف کوئی نہ آئے نہیں وہ احساس جو اپنی اولاد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو تھا وہ احساس ہونا چاہیے اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کی قیادت امامت دے رہے ہیں تو پوچھتے ہیں یا اللہ میری اولاد میری اولاد اچھا پھر یہاں مفسرین نے یہ نقطہ کیا بیان کیا بمن ضروری ساری اولاد کی بات نہیں کی کیا اللہ میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو یہ چیز ملتی رہے گی من تبیض کے لیے ہے کہ یا اللہ میری اولاد میں کچھ لوگوں کو یہ ملے گی یہ قیادت جاری رہے گی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی اس دعا کو قبول کیا جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السّلام کی اولاد سے آئے جتنی کتابیں آئیں شریعتیں آئیں وہ سب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد سے آئیں دو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے آگے بارہ بیٹے ہیں بارہ بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور انہیں کے اندر پھر سارے نبی آئے ہیں ہاں کتاب آئی ہے تورات تو ان کے اندر آئی ہے زبور آئی ہے ان کی اولاد کے اندر یعقوب علیہ السلاۃ کی جو آگے نسل چلی ہے ان کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے نبوت اور شریعت کے وہی قائم رکھے اور اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مفروض کیے اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور شریعت دی خاتم النبیین بنایا مکمل دین کا اعزاز عطا فرمایا تو یہ اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے گویا کہ اللہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی کہ آپ کی اولاد میں سے میں یہ نبی اور کتاب میں یہ سب آپ کو آپ کی اولاد میں آئیں گی لیکن سات وضاحت بھی فرما دیمین یہ میرا عہد فرما پردار لوگوں کے ساتھ ہے ظالموں کے ساتھ نہیں ہے اے ابراہیم جو جس طرح اطاعت آپ نے کی جو آپ کی نسل کے اندر آپ کی اولاد میں سے جو لوگ اطاط میں پختہ رہیں گے فرما برداری میں پختہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو امامت کی قیادت کی نعمت عطا فرماتا رہے گا اور جو ظالم ہوں گے یعنی نافرمانی اختیار کریں گے ہاں جی اور باغی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے اللہ اکبر اگر دیکھا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت چھینی قیادت چھینی تھی ایک ایک, ایک, ایک وقت میں ان کو بڑی برتری حاصل تھی دوسروں پر بڑے انعامات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکن پھر نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح ان پر غذب اترا اللہ تعالیٰ نے لنتے ان کے اوپر برسائی ہاں تو اب دور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا وارث ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت وارث ہے اس امامت کی یہ وارث ہے ہاں اور امت میں سے علماء وارث ہے ہے تو ورثہ برسا اللہ کے دین کا نا لیکن ان کے اندر بھی وہ لوگ جو اطاعت میں پختہ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت سونپی خلافت ان کو ملی قوت ان کو ملی اللہ تعالیٰ نے دنیا علاقے وسائل عزتیں سب کچھ ان کو عطا فرمایا اور جب مسلمانوں نے بھی چھوڑا نافرمانیاں بغاوتیں اللہ تعالی کے عہدوں کو توڑا توحید کی بجائے شرک اختیار کیا دین پر عمل سے روگردانیاں کی جہاد سے انکار کیا غیر اللہ کی غلامیاں قبول کی باطل نظاموں کے تحت رہنا پسند کیا اب کیا ہے مسلمانوں کا حال اللہ اکبر کوئی قیادت والی بات نہیں کوئی برتری والی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی چھین لیا یہ واپس پلٹیں گے اصلاح کریں گے بنی اسرائیل کے لیے تو فیصلہ تھا نا کہ اللہ نے ان کو مستقل محروم کر دیا لیکن امت محمد کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ یہ آخری امت ہے اس کے لیے وعد اللہ من قبلهم تو اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ قائم ہے کہ اگر وہ ایمان عمل صالح کا وہ معیار فرما برداری کا وہ معیار جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے مقصود ہے جب وہ اس کے اوپر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلافت سے نوازے گا ولام دین اللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو دین اسلام کو دین محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قوت عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے جی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن عطا فرمائے گا خوف ختم کر دے گا اور دنیا میں ان کو قیادت ملے گی تو بنی اسرائیل کے ساتھ تو بات ختم ہو گئی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ چونکہ یہ آخری امت ہے اب امامت اللہ نے اپنے نبی کو سونپی ہے نبی کے حوالے سے اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے لیکن ان کے جو اچھے ہوں گے اللہ ان کو دے گا ان میں سے جو برے ہوں گے اللہ ان سے چھینے گا جیسے بنی اسرائیل سے چھین لیا اللہ ان سے بھی چھینے گا اور ہم یہ ادوار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دیکھتے ہیں مختلف ادوار ہیں جب فرما برداریاں کی ہیں آزمائشوں امتحانوں میں گزرے ہیں جہاد کیا ہے سچی دعوت دی ہے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبے بھی دیے ہیں غلبے دیے ہیں ہاں جی بیت اللہ بھی دیا بیت المقدس بھی دیا شام مصر عراق ان یہ علاقے دیے لیکن جب مسلمانوں نے پھر نافرمانیاں کی جہاد چھوڑا تو مصر بھی چھن گیا شام بھی چھن گیا فلسطین بھی چھن گیا اور سلیبی آ کر قابض ہو گئے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں نے پھر یہ یہ فلسطین یہ یروشلم کا علاقہ یہ بیت المقدس پھر فتح کیا مسجد اقسا باغدار کروائی ہاں جی یہ ایک دور ہے مسلسل مسلسل مسلمان اپنے نبی اور نبی کے طریقے پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دیا اور جب اس سے پیچھے ہٹے مسلمانوں سے چھنا یہ ایک تاریخی تسلسل ہے اللہ اکبر ہاں اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے اسی طریقے سے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ غلط کرنے والا نہیں ہے اس میں ساری غلطی کتہیں مسلمانوں کی ہے ہاں ایک دور پھر آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر غلبے دے گا پھر قبت دے گا سارا روم فتح ہو جائے گا ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا ہاں جی کوئی علاقہ نہیں رہے گا ہر جگہ امن امن پھر سے قائم ہو جائے گا یہ بھی یہ بھی زمانہ آنے والا ہے وہ معیاری زمانہ اس امت کی ابتدا کے لیے بھی وہ معیاری دور اور اس امت کے آخر میں بھی وہ معیاری دور اور درمیان کے اندر یہ مختلف قسم کے حالات یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے وعدے فرما دی ہیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ اللہ تعالی آپ کی ذریت میں آپ کی اولاد میں یہ امامت رکھے گا قیادت دے گا مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے اس سے مراد کتاب اور شریعت لی ہے کیونکہ دنیا میں قیادت کے لیے جو قیادت اللہ کو پسند ہے چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہے چاہے وہ کسی اعتبار سے ہے جو قیادت امامت اللہ کو پسند ہے اس کا تعلق ہے ہی نبوت کتاب اور شریعت سے ویسے مسلمان پڑی دنیا میں قوت جمع کر کے اصلے جمع کر کے اگر کسی جگہ پر قبضہ کار بھی لیں لیکن دین نہیں ہے تو یہ کوئی چیز نہیں یہ وہ امامت اس سے مراد بالکل نہیں ہے وہ غلبہ اس سے مراد بالکل نہیں ہے جی وہ تو جیسے دوسروں نے کر لیا اس وہ ایسے تم کر سکتے ہو ایسے نہیں ہوتا تو جس امامت کی بات یہاں ہو رہی ہے جس قیادت کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق نبوت کتاب اور شریعت سے ہے اللہ فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے جو عہدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں جو شرک اختیار کرنے والے ہوتے ہیں توحید کو چھوڑ کر وہ ظالم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرنے والے بغاوتیں کرنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے والے یہ ظالم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں کہ اللہ اپنی مدد کر کے ان کو دنیا میں امامت دے گا اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں مقام ابراہیم مسلح واحد نا ابراہیم و اسماعیل رکاجود اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مسابتا پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ لناس لوگوں کے لیے و اور امن کی جگہ وہ اور بناؤ تم پکڑو تم مم مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مسلح نماز کی جگہ و اور حکم دیا ہم نے یہ آہدنا سے کیا معنی ہے امرنا آہدنا احد سے مراد امرنا ہے اور حکم دیا ہم نے الا ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیلا اور اسماعیل علیہ السلام کو انتہرا کے پاک کرو تم دونوں بیتیا میرے گھر کو لطقا افینا طواف کرنے والوں کے لیے بلاک اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بر رکا اس سجود اور رکو کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے ہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا تو جو گھر ابراہیم علیہ السلاۃ علام نے سے اللہ نے تعمیر کروایا اب اس گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اس کا تذکرہ کرو جب اللہ تعالیٰ نے بیت کو بیت سے مراد یہاں بیت اللہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو جس کی تعمیر کی اور جو سب سے پہلا گھر ہے انا اولا بے تم بود اللہ سے للطی بے بکا مبارک العالمین یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر فرمایا اور ہدایت کی جگہ بنایا یہ بیت اللہ مراد ہے فرمایا اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مسابت النا سے مساب پلٹ پلٹ کے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر اس گھر کی اتنی محبت پیدا کر دی کہ وہ وہ جاتا ہے اپنے گھر کو اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن گھر میں کسی اپنے ملک میں علاقے میں رہتا ہے اس کا دل بیت اللہ کے ساتھ چھٹکا رہتا ہے کل بھیجازل بالعمر رحیمت یابی شاعر کا شعر ہے کہ میرا دل حجاز کی ایک بادی مراد بیت اللہ کہ اس کے ساتھ اس طرح چمٹا اٹکا ہوا ہے جس طرح کتف لے اس بچے کی طرح رحیمت جو اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے فرمایا مسلمان کا دل بیت اللہ کے ساتھ اس طرح چمٹتا ہے اس طرح اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے اور جب وہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہوتا ہے تو جانا چاہتا ہے پلٹ کے جانا چاہتا ہے اس گھر کے اندر لوگ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اس گھر کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اتنی ڈال دی اس کا احترام ہر مسلمان کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ نے پختہ کر دیا اور ایسا مرکز بنا دیا سبحان اللہ ایسا مرکز بنا دیا مسلمانوں کا ہاں کہ لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں بے خود آ کے آتے ہیں محبت سے سرشار ہو کر آتے ہیں اللہ اکبر و امنا اور امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا جاہلیت میں بھی دورے جاہلیت میں اس وقت بھی لوگوں کو ہاں یہی معروف تھا کہ کوئی اگر قاتل مل جاتا بیت اللہ کے اندر تو اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ بیت اللہ کے احترام میں اس کو قتل نہ کیا جاتا یہ امن کی جگہ جہاں قتل نہیں ہے جہاں سبحان اللہ شکار کو نہیں بگانا درخت نہیں کاٹنا جانوروں ہر چیز کو ان, کو ان کو تنگ نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہر شریعت میں ہر دور میں تاریخ میں حتیٰ کہ بھیانف ترین دور تاریخ کا دور چاہلیت ہے اس علاقے میں جہاں نہ توحید تھی نہ دعوت تھی نہ نبوت کا، کا،, کا کا کوئی کوئی فکر کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی نہ لوگ کتاب کو جانے نہ شریعت کو بمن لا کتاب جو جانتے ہی نہیں تھے کتاب شریعت نبوت کو اس جاہلیت کے دور میں بھی بیت اللہ کو لوگوں نے امن کی جگہ سمجھا جی یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کمال آتا فرمایا اس کو امن اور جو مسلمانوں کا دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو ہے ہی امن وہ تو ہے ہی محبت کی جگہ اور فرمایا بتم مقام ابراہیم مسلح اور پکڑو تم بناؤ تم مقام ابراہیم کو مسلح نماز کی جگہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے, اس سے مراد وہ پتھر ہے مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلط وسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا جی جب قد سے دیوار اونچی ہو گئی تو پتھر نیچے رہ کے اس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں تو وہ پتھر محفوظ ہے اللہ تعالی نے اس کو محفوظ رکھا جی یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا پھر اس کو ہٹا دیا پیچھے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے کہا ہے اے اللہ اللہ کے نبی آپ نماز اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھایا کریں یعنی یہ اس اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں او ابنِ کثیر نے اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ یہ آیت نادل فرمائی و تخد مقام ابراہیمہ مصلح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو باقاعدہ شریعت میں حکم بنا کر نادل کر دیا جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازواج متحرات سے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جن کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی وہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں تو تم پردے کیا کرو تم پردے کیا کرو ازواج متحرات کو کہا تم پردہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردہ پردے کا حکم نازل کر دیا ہاں جی پردے کا حکم نازل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کر کیا کرتے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے میرے ساتھ اور ان کے اندر ایک اس اس کو بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس پتھر کے پاس نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا طواف کرنے کے بعد آپ اس پتھر کے پاس آئے اور پھر یہ آیت پڑھی ب تخذم مقام ابراہیم مصلح یہ آیت کے یہ الفاظ اللہ کے نبی نے پڑھے اور وہاں پھر آپ نے دو نفل ادا کیے طواف کے دو نفل طواف کے ادا کیے اور یہی اب قاعدہ ہے کہ طباف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پہ آ کے طباف کے دو نفل ادا کریں دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ من مقام ابراہیم مسلح ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ اس کو اپنی عبادت کی جگہ بناؤ یہاں مسلح سے مراد مطلق عبادت ہے مطلق عبادت ہے پھر اس میں وہ سارے ہی مقامات آ جاتے ہیں جن جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے آپ جہاں گئے ہیں حج کے مناسک ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً وہی سلسلے ہیں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے رکے ہاں جی بیت اللہ وہ بھی ایک وہی چیز ہے وہاں ان کو تو تعمیر ہی انہوں نے کیا پھر آپ مینا میں گئے مناب قربانی کی وہاں یہ بھی اسی مقام میں شامل ہو گیا پھر جمرات جمرات وہاں بھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے آ, یعنی کنکر مارے یہ بھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ جگہ بھی معروف ہو گئی تو گویا کہ وہ سارے مقامات جن میں مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں وہ ان سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے ہے جہاں جہاں گئے جہاں جہاں رکے اللہ تعالی نے ہر اس جگہ کو عبادت کا مقام بنا دیا تو مسلح سے مراد عبادت, عبادت عبادت عبادت کی جگہ عبادت کی جگہ تو اسی لیے طباف کی جو دور رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں اسی لیے علماء یہیں سے استدلال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف مقام ابراہیم پر ادا کیے جائیں بلکہ وہ حرم میں جہاں بھی تم ادا کر لو وہ ہو جائیں گے نفل ہو جائیں گے یعنی اس تفسیر یہ تفسیر جو کی گئی ہے اس سے یہ بھی استدلال ہوا ہے کہ مقام ابراہیم پر ہی ضروری نہیں آپ جس جگہ پر بھی پڑھیں وہ ہو جائے اللہ اکبر واحد نا ابراہیم و اسماعیلا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا انتہرا بیتیا کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے بھائی کہ صرف جھاڑو دو ہاں؟ خوشبو لگاؤ یہ بھی مراد ہے یہ بھی مراد ہے اللہ کے گھر کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر مسجد اس کو پاک رکھو علائشوں سے گندگی سے جگہ پاک رہنی چاہیے جہاں نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا یہ وقار ہے اور پھر گھروں میں سے بیت اللہ سبحان اللہ جو سب سے بڑا گھر ہے جی جو سب سے بڑا گھر ہے باقی مسجدوں تو سب اسی کی بیٹیاں ہیں سب سے بڑا گھر تو یہ بیت اللہ تو اس کو بہت پاک ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کوئی چیز دیکھی شاید کسی کے تھوک کا نشان تھا آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کھرچہ جگہ پاک کی اس کا مطلب ہے مسجدوں میں کوئی علائش نہیں ہونی چاہیے مسجدوں کو پاک کرنا چاہیے پاک رکھنا چاہیے ہاں جی گرد و غبار سے پاک کرو علائشوں سے پاک کرو یعنی اس کی صفائی بہت ضروری ہے بیت اللہ کو پاک صاف رکھو لیکن اس سے مراد اس کے علاوہ کیا ہے کہ شرک سے پاک رکھو شرک سے پاک رکھو ہاں ویسے بڑی خوشبویں ہوں اگر بتیاں لگی ہوئی ہوں ہاں جی مسجدوں کے اندر بڑی خوشبویں آ رہی ہیں جناب اور دھو دھو کے دھو دھو کے بڑا صاف ستھرا غلاف چڑھائے ہوئے اور جناب نیٹنگ بڑی خوبصورت سفیدیاں بڑی شاندار یہ سب کچھ ہو لیکن اگر ان مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے بدعات ہو رہی ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو ان اگر بطیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان یہ صفائی کوئی صفائی نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جس کم جس کام کے لیے اللہ کی مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت ہو اور خیر اللہ کی عبادت وہاں ہرگز نہ ہو بالکل نہ ہو اس, اس کو اس طریقے سے پاک رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر تو مسجدیں آباد کرتے ہیں ایمان والے انما یامرو مساجد اللہ من آ باللہ ولیومل آخر بقاب صلا بادشاہ اللہ ہاں جی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ایمان والے جو اللہ پر ایمان لائیں جو آخرت پر ایمان لائیں نمازیں قائم کریں نمازوں سے آباد ہوتی ہیں مسجدیں زکواتے دینے والے اداک قا... یعنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کی خشیت خوف رکھنے والے ہاں؟ اللہ سے دعائیں کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ہاں جی یعنی ان چیزوں کے ساتھ مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور پاک صاف رہتی ہیں تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو کس کے لیے لتوائے فینا طباف کرنے والوں کے لیے ہاں جی یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے رکو سجدے کرنے والوں کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ظالموں تمہارے باپ ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور جن کی تم نسل سے ہو اسماعیل علیہ السلام ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھو ہر شرک سے اور تم نے تین سو ساٹھ خدا لا یہاں رکھ دی اس گھر کو شرک کا گھر بنا دیا تصویریں لٹکا دی اور اس گھر کو آلودہ کر دیا یہ ان کو تمبی کی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کو کیا حکم تھا اور تم نے اس گھر کے ساتھ ظالموں کیا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہاں جی اور آئے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے طواف کیا اور سارے بت توڑ دیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بالکل بتوں سے شرک سے پاک صاف کر دی ہاں جی طواف کرنے والوں کے لیے بلا کے فینہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہاں ابن کثیر کہتے ہیں کہ توائفین سے مراد ہے جو بیرونی لوگ آ کے حج عمرہ کریں طواف کریں اور پھر آ کے فین سے مراد وہاں کے باشندے ہیں بکے کے رہنے والے یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے ابن کثیر میں ہے دوسری دیگر مفسرین نے بھی یہ تفسیر کی ہے لیکن یہ مطلق ہی ہے طباف تو وہ بھی کرتے ہیں نا جو وہاں کے آباد لوگ ہیں مکے کے رہنے والے طباف تو وہ بھی کرتے ہیں جی طباف باہر سے آنے والے لوگ بھی کرتے ہیں اعتکاف مکے والے بھی کرتے ہیں باہر سے جانے والے بھی اتکاف کرتے ہیں یہ اگرچہ ان کا اعتکاف محدود دنوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اعتقاف تو وہ بھی کرتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وررک کا سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے رکوع سجود کا تعلق نماز سے ہے نماز افضل ترین عمل ہے لیکن یہاں سب سے پہلے طائفین کا ذکر کیا کیوں نماز تو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے طواف صرف ایک مسجد کا ہے طباف صرف بیت اللہ کا ہے کیونکہ طواف خاصا ہے اس گھر کا جی اس وجہ سے اس احساس کی بنیاد پر تواف کا ذکر پہلے کیا ہے رکو سجود کا ذکر بعد میں کیا ہے کالا ومن کفر افمت رحو خلیل روح الا بنار وب قال ابراہیموں اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب بنا دے حاضہ اس کو پلا دن امن والا شہر ور كہل اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو منت سمارات پھلوں سے من آمانہ جو ایمان لائے منہ ان میں سے باللہ اللہ کے ساتھ بلی بل اور آخرت کے دن کے ساتھ خالا تو اللہ نے کہا وہ من كفر اور جس نے کفر کیا فع پس میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا سا سما پھر مجبور کر دوں گا میں اس کو عذاب عذاب النار دوزخ کے کی طرف اور بہت ہی بری جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام وسلام نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اس شہر کو امن والا بنا دے ہاں جی بیت اللہ امن کی جگہ ہے تو سارا مکہ حرم ہے سارا مکہ حرم امن کی جگہ ہے اللہ اکبر اور ساتھ یہ دعا کی کہ بر زک اللہ میں کہ یا اس مکہ شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما حالانکہ وہاں پھل ہوتے ہی نہیں ہاں? وہاں زراعت ہے ہی نہیں فصلیں ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیونکہ کتنی تنگی ہوگی ہاں جی کس کیفیت میں رہ رہے ہوں گے تو انسان جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے سمجھتا ہے ضرورت دیکھتا ہے پھر اس کی طرف توجہ بھی کرتا ہے کہا یا اللہ یہاں ہے تو کچھ ہے نہیں پر اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے پھل مانگے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے بڑے پھل دیے دنیا میں جتنا جتنا پھل جتنا رزق مکہ میں ہے جتنی دنیا ایک وقت میں لوگ مکہ میں جمع ہوتے ہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہاں؟ لیکن سبحان اللہ مکہ بھرا ہوا پھلوں سے کھانے سے ضرورت کی چیزوں سے کوئی بندہ بھوکا نہیں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے کہ وافر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے دنیا میں جہاں جہاں جو پھل پیدا ہوتا ہے کہیں اور نہیں ملے گا تو آپ کو مکہ میں مل جائے گا وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں پھل سبحان اللہ ساری دنیا کے پیدا ہونے والے پھل مکہ میں پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ مخلص ہو سبحان اللہ قربانیاں دی ہیں ایک شخص نے ساری زندگی قربانی کی زندگی بنائی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے جو جس گھر کی تعمیر کی اس کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا محبتوں کی جگہ مرکز محبت بنا دیا تمام مسلمانوں کے لیے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ بنا دیا امن کی جگہ بنا دیا پھر پھل مانگے ساری دنیا سے پھل وہاں پہنچتے ہیں اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی اللہ تعالیٰ کس کس طرح بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن ساتھ فرمایا من آ باللہ والیوم یوم یا اللہ ان لوگوں کے لیے میں پھل مانگ رہا ہوں کہ جو تیرے ساتھ ہی مان لائے اور یوم آخرت کے ساتھ ہی مان لائیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم اس دعا میں کچھ ترمیم کی جاتی ہے کیا ترمیم ہے ترمیم یہ ہے من کا فرا فہو کلیلن آپ نے تو مانگا ہے نا ایمان والوں کے لیے یا پھل دے رزق دے ہاں لیکن فرمایا جو ایمان نہیں بھی لائیں گے پھل میں ان کو بھی کھانے کے لیے دوں گا ہاں جی جہاں رزق کا مسئلہ ہے سبحان اللہ دیکھو پچھلی آیت میں امامت اور قیادت کی بات تھی جب یہ امامت کی بات ہوئی تو کہا لا امامت جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے قیادت وہ ظالموں کو نہیں ملے گی لیکن جب رزق کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق تو میں نے سب کے لیے رکھا ہے۔ اس میں مومن کافر سب برابر ہیں جی میں کافروں کو بھی محروم نہیں رکھوں گا من کفرا جس نے کفر کیا کلیلن میں دنیا میں اس کو دوں گا میں رزق سے نہیں اس کو محروم کروں گا، میں فائدہ دوں گا اس کو کلیلاً تھوڑا دنیا ہے ہی تھوڑی دنیا کی زندگی ہے ہی معمولی تو فرمایا دنیا میں تو اس کو ملے گا سما ازتر رحو الا ادا پھر میں بے بس کر دوں گا مجبور کر دوں گا اس کو عذاب ادا بنار کے عذاب کی طرف لوٹنے پر یعنی آخرت ایمان والوں کے لیے ہے وہاں جنت جنت کے پھل جنت کی نعمتیں یہ مسلمانوں مومنوں کے لیے ہیں وہاں کافروں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی لیکن دنیا کے اندر چاہے وہ مکہ بھی کیوں نہیں ہے مکے کے اندر بھی جو نافرمان فرمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا ان کو رزق سے نہیں محروم کرے گا وعد يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ و رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّا كَانتَ الْعَلِيمُ ربنا مِنَّا منا ان کان تصوی رَبَّنَا و مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ مسلم أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ منا مَنَاسِكَنَا و تب علینہ ان کان تباب الرحیم وعد یرفاؤ جب اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیادیں من البیت گھر کی وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل منا قبول کر لے ہم سے انکا کا بے شک تو انتصبی العلیم تو ہی سننے والا جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہمیں مسلمین لکھ فرما پرداری کرنے والے اپنے لیے ومن من نا اور ہماری اولاد میں سے جماعت تن فرما پردار لکھ تیرے لیے وہ اور دکھا ہمیں منا سے ہاں؟ طریقے سکھا ہمیں طریقے ہمارے بتب علینا اور توجہ فرما ہم پر انا کا انتبا الرحیم بے شک تو اے اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے جی وزی عرف ابراہیم القوا دن البعت و اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا یہ لمبی حدیث ہے ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام جب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے ہاں جی ایک قبیلہ تھا وہ لوگ بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے کے اندر ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ان کی والدہ حاجرہ فوت ہو گئیں تو جب ملنے کے لیے آئے تو بیٹے نے شادی کی ہوئی تھی یہ لمبے واقعات ہیں ان کو چھوڑتے ہیں تو ایک دفعہ آئے دوسری مرتبہ آئے تو پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آئے آ کر اسماعیل دو مرتبہ پہلے ذکر ہے حدیثوں میں کہ آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام سے پھر آئے تو ملاقات ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی اور تو بھی ہم دونوں بیت اللہ کی تعمیر کریں بیت اللہ کی تعمیر کریں تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر پھر ابن کثیر میں یہ روایات بھی موجود ہیں کہ ایک اونچی جگہ تھی جس میں نشانات باقی تھے نشانات باقی تھے بیت اللہ کے کیونکہ بیت اللہ اس سے پہلے بنایا جا چکا تھا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں تعمیر کیا اس کو بلکہ اس سے پہلے بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا دیکھو نا پہلے جتنی شریعت نبی آئے اللہ نے قرآن میں کہا ان اولا بی تن بوز پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ تھا ہاں جی تو اس سے پہلے بیت اللہ بنا ہوا تھا لیکن اس کی دیواریں گر چکی تھیں لیکن اس کے نشانات کچھ تھوڑی سی اونچی جگہ موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے بزبانہ البراہیم مَكَانَ البعیت تو بیت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے دے دی کہ یہ ہے وہ بیت کی جگہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو بتا دی تو پھر اسی بنیاد کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی تو فرمایا بعد یارف ابراہیم القواعدہ من البعت و بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے قواعد قاعدہ کی جمع ہے قاعدہ قاعدہ کا معنی بنیاد بنیاد تو بنیادیں یعنی نشانات اگرچہ تھے لیکن دیواریں نہیں تھیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بنیادوں کو پختہ کر کے اس گھر کو بلند کرنا شروع کر دیا اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام لا کے پتھر پکڑا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ان کو لگا لگا کے چن چن کے تعمیر کر رہے تھے دونوں تعمیر بھی کر رہے تھے اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انََََََََََ کا ان تسمی اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما یا اللہ یہ جو عمل تو نے ہمیں کرنے کی توفیق دی سبحان اللہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا تو بندہ جب نیک عمل کرے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہے اس کو اپنی خوبی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے اس سے اللہ سے محبت بڑھتی ہے اللہ سے تعلق پختہ ہوتا ہے شکر کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں ہاں جی بندے کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی شیطان کے لیے مداخلت کا کوئی رستہ بغ... نہیں بچتا تو ایک تو یہ چیز بڑی ضروری ہے جب بندہ عمل کرے اس کو اللہ کی توفیق مانے پھر اس کو احساس یہ رہنا چاہیے عمل کرتے ہوئے کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اس کی فکر بڑی ہونی چاہیے انسان عمل تو کر لے بڑا اچھا لیکن اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے یہ پھر صحیح نہیں ہوتا اللہ اکبر اس کے ساتھ بندہ پھر عمل پر پیرا نہیں دے سکتا ہاں جی اب پتہ کب چلے گا کیسے چلے گا اللہ نے عمل قبول کر لیا یا تو اللہ کا نبی ہو نبی پر وہی آ جائے اور وہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ میں نے فلاں کا عمل قبول کر لیا یا پھر یہ پتہ قیامت کے دن آخرت کے دن چلے گا ہاں جی اللہ کے پاس پتہ چلے گا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا بندہ جب اچھا عمل کرے نیک عمل کرے تو اس کے اوپر مداومت بھی کرے پہرا بھی دے ہر وقت یہ احساس رکھے کہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے کیونکہ اچھے عمل کو ضائع کرنے والے بھی کچھ عمل ہوتے ہیں عمل کو ضائع کرنے والے بھی عمل ہوتے ہیں بندہ اپنے نیک عمل کو قبولیت کے مقام تک پہنچائے رکھنے کے لیے اور اپنی موت تک پہرا دیتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچے کہ جو انسان کے نیک عامال کو ضائع کر دیں جی دونوں کو فکر ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے کہیں ضائع نہ ہو جائے اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین ہے لکھ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلم تسنیہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دونوں کو فرما بردار بنا دیکھو فرما برداری کی کوئی حد ہے ہاں کوئی کمی ہے لیکن سبحان اللہ کوئی یہ نہیں دل کے اندر ہم نے یہ کیا جی ہم نے یہ کیا جی اتنے بڑے بڑے عمل کیے اتنا کچھ کیا آگ میں پھینکا گیا ہم نے پرواہ نہیں کی ہجرت کا حکم کیا ہم نے ہجرت کی یہ کیا یہ کیا نہ یہ نہیں میں نے جہاد کیا میں نے صدقہ کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا نان نا نا. لوگوں کے سامنے تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اگر نیک عمل کا بندہ تذکرہ کرنا چاہے تو اللہ کے سامنے کر لے اللہ کے سامنے کر لے یا اللہ یہ کام بھی میں نے تیرے لیے کیا یا اللہ یہ کام بھی میں نے تیرے لیے کیا کیونکہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو آرضی پیدا ہوگی دوسروں کے سامنے پیش کرے گا تو تکبر آئے گا اس سے بچنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا کے رکھ کسی وقت بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے شیطان کا داؤ لگ سکتا ہے نفس کی شرارت ہو سکتی ہے ماحول سے متاثر ہو سکتا ہوں ہاں جی کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس میں اللہ کس سے مانگ رہا ہے نا کسی کے سامنے بات تو نہیں ہو رہی اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا کہ موت تک یہ ہمارا اسلام یہ فرما برداری یہ اطاق یہ نیک عمل یعنی یہ اس کا اس کو تو قائم رکھنا کہیں کوئی دھوکے دھوکہ نہ لگ جائے کہیں خرابی نہ پیدا ہو جائے اللہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کیے ہیں رویے نقل کیے ہیں یہ دعوت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد امت کو دعوت ہے خاص طور پر جو نبیوں کے بارے سے علماء داعی حضرات ان کے لیے تو بطور خاص یہ دعوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھو عمل دیکھو قربانیاں دیکھو محنت دیکھو اور پھر ان کی دعائیں دیکھو ماشاءاللہ اللہ آپ سارے دائی ہیں نا دعوت کے لیے بن رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں تو یہ یہ, یہ،, یہ چیزیں خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں جنہوں جن نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے ان کو ان کے عقیدے کتنے پختہ ہونا چاہیے اللہ سے تعلق ان کا کتنا گہرا ہونا چاہیے ان کی دعائیں کیسی ہونی چاہیے ان کے احساسات کیسے ہونے چاہیے اور فرمایا ومن ضروری نا امتم تلق یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی اپنے سچے فرما بردار لوگ کھڑے رکھ ہماری اولادوں میں یہ اسلام کی دعوت اسلام کی خدمت اسلام کے لیے قربانیاں تیری فرما برداری کے کام ہماری اولاد میں بھی جاری رہے یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جائے ہاں؟ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے باپ بیٹا دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کا فکر کر رہے ہیں اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں فرما برداری اپنی اولادوں کے لیے مانگ رہے ہیں اولادوں میں سے ایسے لوگ مانگ رہے ہیں اللہ سے یہ اللہ جو ہم کر کر رہے ہیں جو تو کام ہم سے لے رہا ہے ہماری اولادوں میں بھی یہ لوگ اللہ ان کو کھڑے رکھ جو اس کام کو اس دعوت کو جاری رکھیں تیرے فرما پردار ہماری اولاد میں پیدا ہوتے رہیں اور یا اللہ تیری توحید کا سلسلہ قائم رہے تیرے گھروں کو آباد کرنے والے قائم رکھیں نا مناسک نا اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے یہ مناسق حج مراد ہیں ایک تفسیر یہ ہے اور مطلق عبادت کے طریقے یہ زیادہ جامع ہے حج بھی اس کے اندر آ گیا حج بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے تو اللہ تیری عبادت کیسے کریں اچھا ابراہیم علیہ السلام دیکھو بڑھاپے میں آخری دور میں جب یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں یہ تو بالکل آخری کام ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے کاموں میں سے ساری زندگی عبادت میں گزار دی اطاط میں گزار دی لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں ارے نا مناسکنا سے کنا اللہ عبادت کے طریقے تو سمجھا تو سمجھا کتنی لگن ہے اور کتنا کتنا یہ احساس ہے کہ میں وہ طریقے سیکھ لوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عبادت کے طریقے جو اللہ کو پسند ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے کوئی کمزوری نہ رہ جائے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ, رہے ہیں اللہ اکبر یہ علمائے کرام کو خاص طور پر یہ آیتیں پڑھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور اپنے رویے بالکل اسی قسم کے بنانے چاہیے آدمی کو یہ نہ ہو کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے مجھے تو سب کچھ سمجھ آئے مجھے تو کوئی چیز ایسی آئی نہیں جو میرے علم میں نہیں ہے اور پائے بندہ کتنا بھی ہو جائے کامل نہیں ہو سکتا کمزوری رہ جاتی ہے اپنے آپ کو کمزور ماننا اللہ کے سامنے آجز ماننا یہی تو عبودیت ہے و تو اے اللہ ہم پر توجہ فرما اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ میں معاف فرما انا کا انتاب الرحیم بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے طباپ مبالغ کسیبہ ہے تب باپ شیخ محمد بن صالح کہتے ہیں طباپ کہ بندہ گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کرتا رہے یہ ہے طباف بندہ اپنے رب کو یہ کہہ رہا یا اللہ میرے گناہوں کی حد کوئی نہیں پر تیری معافی کی بھی حد کوئی نہیں یہ ہے طباب بار بار معاف کرے رب نا بباس فیم رسول عزیز الحکیم ربنا اے ہمارے رب اور بھیج فیم ان لوگوں میں رسول ایک شاندار رسول منہم ان میں سے یتلو الہم جو پڑھے ان پر آیات کا تیری آیتیں و اللہ محم الکتاب اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی بائیو ہم اور پاک کرے ان کو انا کا بے شک تو انت العزیز الحکیم تو ہی غالب حکمت والا ہے بہت ساری دعائیں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے جو اس کام کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں یا اللہ یہ گھر تعمیر ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لے یہ ساری چیزیں دعائیں ہیں مسلسل دعائیں اور ایک آخر میں دعا فرماتے ہیں رب نب اشفی ہم یا اللہ ان لوگوں میں سے ایک رسول مبروض فرما جو جس رسول کی خوبیاں کیا ہونی چاہئیں یتلو علما یاتِکا وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے تیری بہی سے جو آیتیں اس کے پاس پہنچیں وہ لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے ہیں جی اور جو کتاب اس کے اوپر تو نادل کرے وہ کتاب لوگوں کو پڑھائے سمجھائے بل حکمتہ اور حکمت ہاں؟ حکمت کتاب بھی حکمت بھی کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرمایا ان چیزوں کی وہ تعلیم دے لوگوں کو بائیو ذکی ہم اور ان کا تزکیہ کرے ان کو پاک کرے ہر برائی سے ہر گناہ سے ہر قسم کے شرک سے اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کرے انسان کو آلودہ کرنے والی انسان کے معاشروں کو آلودہ کرنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں شرک گناہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں جی چاہے وہ کسی چیز سے بھی نافرمانیوں کا گناہوں کا تعلق ہو ہیں جی وہ انسانوں کو آلودہ کر دیتی ہیں انسانوں انسانوں کے معاشروں کو آلودہ کر دیتی ہیں تو پاکیزہ پاکیزہ انسان پاکیزہ معاشرے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں فرمایا کہ اے اللہ تیرا وہ نبی لوگوں کو پاک کرے ان کو ان کو بری عادات چھوڑا کر اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرے توحید کے عقیدے پختہ کرے ہاں جی ان کو تیرے احکام سنا سنا کے ان کو عمل بتا بتا کے ان کو گناہوں سے پاک کرے یہ کام وہ نبی کرے اللہ اکبر یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلات و سلام نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علسلاۃ وسلام کی بشارت ہوں ہاں جی یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکہ میں پیدا کیا یہ دعا بھی مکہ میں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ میں ہوئی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت ہوئی تھی تو فرماتے ہیں کہ اس گھر کو سنبھالنے والا وہ نبی اس دین کو قائم کرنے والا وہ نبی سمجھا گئی جو تعلیم دے جو تزکیہ کرے ہاں جی وہ نبی آنا چاہیے کیونکہ آبادی صرف صرف تعمیر سے اور اچھی چیزوں سے نہیں ہوتی یعنی آبادی کے لیے ان چیزوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ساتھ فرمایا انکا کا انتیذ الحکیم اے اللہ تو غالب ہے ہماری تو دعا ہے ہماری تو التجا ہے ان کو پورا کرنے والا تو ہے اور غالب ہے تیرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو ان دعاؤں کو قبول کرے گا تجھ پر کسی کا زور نہیں ہے اور حکیم بڑی حکمت والا ہے سبحانہ اللہ و بحمدے کا اللہ